السّلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ ہاں جی کیسے خیریت ہیں ہم نے صاحب کا رشمیں کیا پڑھا تھا علم حاصل کرنا یعنی ویسے ہمارا موضوع کیا ہے مم. نفس کے تو نفس میں ہم نے کیا کیا پڑھا تھا جسم پہلے جسم کے حوالے سے پڑھا تھا کہ انسان کو جسمانی طور پر اپنے جسم کی اس کی تربیت کرنا حفاظت کرنا اس کے اہتمام کرنا اس کے بعد دوسرا ہم نے پڑھا عقل کے بارے میں اور تیسرو ہے تو عقل کے حوالے سے چل رہا تھا عقل کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے علم کی ضرورت ہے اگر جسم کے لیے خوراک کی کھانے پینے کی ضرورت ہے تو عقل کے لیے علم کی ضرورت ہے ویسے جسم اور عقل کا آپس میں کوئی تعلق ہے کہ کی نہیں ہاں کیا الگ الگ چیزیں ہیں تعلق, है تعلق, है. تعلق کیا تعلق ہے جسم ہے تو عقل ہے کچھ لوگوں کے پاس جسم ہے لیکن عقل نہیں ہے یہ عقل ہے تو جسم ہے عربی میں عربی کی مثال ایک مشہور ہے علاق السلیم الجسم سلیم کہ صحیح عقل کہاں ہوتی ہے صحیح جسم صحیح جسم کے اندر کیونکہ جسم کا عقل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے جسم صحیح ہوگا اس کی تربیت صحیح ہوگی تو اسی بنیاد پر عقل بھی صحیح ہوگی تو اس لیے ہم نے جسم کے حوالے سے کھانے پینے کا ان چیزوں کا جو ذکر کیا ہے سونے کا کھانے پینے کا ان چیزوں کا جو پڑا ہے اس کا بہت گہرا تعلق ہے عقل کے ساتھ کہ انسان جو چیزیں کھاتا پیتا ہے جن چیزوں کا استعمال کرتا ہے اس کا اس کی عقل پر بڑا اثر پڑتا ہے منشیات وغیرہ ڈرگ وغیرہ ایسا کی چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے عقل پر اسی طرح جو ہے یعنی کہ ایسی ایسی ایسے کھانے جس سے بعض اوقات انسان کا جسم جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اس سے اس کے ساتھ عقل بھی متاثر ہوتی ہے تو اس لیے ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہیں تو عقل کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ علم کی ضرورت ہے تو علم کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے تو کیا لیا تھا علم کے بارے میں ہم نے کہ علم جو ہے اس کی کوئی عمر خاص ہے عقل علم جو ہے وہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک ہے اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے کوئی دنیا زندگی کا خاص مرحلہ نہیں ہے کہ جہاں پر جا کے علم ختم ہو جاتا ہو جی ہاں اور علم کے حوالے سے ہم نے کیا پڑھا تھا یعنی yeah. yani بعض علماء جو ہیں انہوں نے بڑی عمر میں جا کے علم حاصل کیا جیسے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کے ضروری نہیں کہ آدمی بچپن سے حاصل کرے تو پھر ہی حاصل ہوتا ہے بہت سے علماء جو ہیں وہ بڑے ہو کر اور آپ کو شاید واقعہ سنایا تھا علامہ کانوی کا محمد بن مسلم القانوی یہاں واقعہ سنا ہے کسی بارش میں سنایا تھا کہ وہ ڈاکو تھے تو انہوں نے دیکھا ایک محدث کو امام شعبہ کو کہ وہ حدیثیں بیان کرے اور لوگ ان کے پاس جمع ہیں تو ان کے پاس آئے کہنے لگے کہ مجھے بھی حدیث بیان کرو امام شعبہ نے اس کو دیکھا کہ حالت اس کی وہ ڈاکو والی ہے کہتا تم حدیث کے قابل نہیں ہو تو کہنے لگا کہ حدیث بیان کرو ورنہ پھر میں تمہیں قتل کرتا ہوں تو امام شعبہ نے اس کو حدیث اس کو بیان کی جس میں کوئی اللہ کا ڈر خو اس کو دلایا تو وہیں سے اس کی اصلاح ہوتی ہے اور بہت بڑے محدث بنتے ہیں اور امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں امام بخاری اور بڑے بڑے محدثین جو ہیں ان کے شاگرد ہیں کہنے کا مقصد کہ علم جو ہے اس کے لیے کوئی زندگی کا خاص مرحلہ نہیں کہ جس میں آدمی کہے بھی اب میں اس مرحلے سے گزر چکا اب علم حاصل کرنا میرے ممکن نہیں رہا اور خاص طور دین کا علم جو ہے یہ تو انسان کی ہر وقت ضرورت ہے چاہے کتنی بھی بڑھاپی کی عمر پہ کو کون پہنچ چکا ہو اس کو بلکہ اشد ضرورت ہے اور بھی کہ ممکن ہے زندگی کے اس نے بہت سی چیز ایسی چیزیں کی ہوں جو غلط انداز سے کی ہوں تو ان کو اصلاح کرنے کی ان سے اللہ سے توباطائب ہونے کی ضرورت ہے اسی علم کا کوئی خاص اس کا کوئی عمر نہیں اس کی خاص کوئی اس کے بعد ہمارے پاس ایک اہم موضوع علم کے حوالے سے صفحہ نمبر 94 پہ 94 پہ یہاں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے واقعہ کا وہاں مختر صاحب کو اس کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ فخر الرازی بڑے عالم گزرے ہیں ان کی تفاثر وغیرہ مختلف چیزوں پر ان کی کافی کتابیں ہیں تو ایک شاگرد ان کا کہ جن کے پاس انصاب کا علم تھا انصاب کا علم ہم نے بتایا تھا آپ کو کیا ہے کہ جس سے کسی انسان کے ہنسب و نصب کو پہچانا جاتا ہے تو انہیں اس پر کتاب لکھی عام فخر راضی نے اس کو کہا کہ کتاب لکھو انہیں کتاب لکھی اس پر تو کتاب جب لکھی اب فخر الرازی اس سے ہی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں اب یہ اس کا شگرد ہے فخر الرازی شیخ عالم ہیں تو کہتے فخر الرازی جو ہے اپنی کرسی سے اترتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ اس کرسی پر بیٹھو کہتے اب میں جو کہ ایک طالب علم تھا اور اتنے بڑے عالم کے سامنے بیٹھنا کرسی پر ممکن نہیں تھا فخر الراضی نے سختی سے کہا کہ کرسی پر بیٹھو تو کہتے ہیں میں کرسی پر بیٹھا اور فخر الراضی مجھے کتاب پڑھ کے سنا رہے ہیں میں سن رہا ہوں اور اس انداز سے انہوں نے پوری کتاب مجھ سے پڑھی بعض وہ چیزیں کہ جو ان کو مزید وضاحت کرنے کی ضرورت تھی میں نے وضاحت کی, کی اس کے بعد جب کتاب پڑھ لی کتاب سے مرادی نہیں چند صفحات تھے اس اس موضوع پر لکھے ہوئے فخر عاضی کو اس کا علم نہیں تھا انہوں نے اپنے شگر سے اپنے یہ علم سیکھا اس کے بعد کہتے اب تمہاری مرضی کرسی پر بیٹھنا ہے تو بیٹھو اترنا ہے تو اترو کس لیے کہ اب تم یعنی کہ جو تمہارا استاد ہونے کا مرحلہ تھا وہ ختم ہو گیا ان کے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ ناممکن ہے کہ تم میرے استاد ہو تو مجھے پڑھا رہے ہو کوئی چیز سکھا رہے ہو اور میں تمہارے سامنے کسی کرسی پر بیٹھا ہوں یعنی استاد بن کر تم استاد میں بھی استاد بن کر بیٹھوں ایسا نہیں ہوتا انسان یا استاد ہوتا ہے یا شگرد ہوتا ہے ایک وقت میں سمجھے نا الگ بات ہے کہ وہ سیکھتا بھی ہے سکھاتا بھی ہے لیکن استاد کے سامنے استاد بن کے بیٹھنا ایسا نہیں ہوتا تو اس میں اس واقعے کے اندر جوہیں بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کس ادب کی ضرورت ہے کس ادب کی ضرورت ہے اور مزید اس میں یہ بھی اس چیز کا بیان بھی ہے کہ چاہے اپنے سے چھوٹا بھی کیوں ہو شاگرد بھی کیوں ہو وہ معلومات وہ علم جو تمہارے پاس نہیں ہے اور تمہیں ضرورت ہے اس سے سیکھنے کی تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے سیکھو یعنی کہ میں تو استاد ہوں میں تو شیخ ہوں میں تو بڑا ہوں میں اس کے سامنے بیٹھوں اس سے کچھ سیکھوں ہاں یہ وہ تکبر ہے کہ جس کے بارے میں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اثنانی لایت علمان کہ دو آدمی ہیں جو سیکھ نہیں سکتے علم نہیں حاصل کر سکتے کون کون ہیں المستحی المستقبر ایک جو شرم کھاتا ہے علم حاصل کرنے میں کہ میں یہ پوچھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے اس کو شرم آتی ہے اور یہ علم میدان میں شرم کرنا اصل میں بے شرمی ہے سمجھے نا علم کے میدان میں شرم کرنا کوئی چیز پوچھنے سے بھی یہ بے شرمی ہے بے شرمی کیوں ہے کہ آدمی جہالت میں غلط کام کرتا جائے گا لیکن پوچھے گا نہیں اس سے بڑھ کر اس کی حماقت کیا ہے بیوقوفی ہے اس کی اسی علم کے میدان میں شرم کوئی نہیں حتائش فماتی ہیں کہ نیا امن نسا کہ سب سے بہترین عورتیں انصار کی عورتیں تھیں کہ جن کو شرم و حیا نے علم سیکھنے سے منع نہیں کیا بعقات ایسے ایسے مسائل بھی آپ صلی سلسلے سے آ کے پوچھتی حتی تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دینے میں شرماتے لیکن چونکہ دین کا مسئلہ ہے شریعت کا مسئلہ ہے کہ جس کو جاننا ضروری ہے تو اس میں کوئی شرم و حیا نہیں پر با آدمی اس میدان میں شرم کھاتے ہوئے غلط کام زندگی بھر کرتا جاتا ہے ہمارے پروفیسر سے فوت ہو چکے رہتا ان کے مفر کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن فون آیا ایک عورت کا کہنے لگی کہ خام بیوی جب ملاپ ہوتا ہے اس کے بعد ان کا حوصل کرنا ضروری ہے اس نے کہا کیوں کیوں نہیں ضروری ہے کہنے لگے میری عمر چالیس سال ہو شادی ہوئے ہم نے تو آج تک نہیں کیا جہالت اس طرح کی صرف ایک نہیں بلکہ کتنے اس طرح کے یہ تو چلو ایک شری حکم کا مسئلہ ہے جس پر تہارت یا عدم تہارت کا مسئلہ ہے اس سے کہیں بڑھ کر خطرناک مسائل جس کا عقیدے سے تعلق ہوتا ہے جس کا تعلق کفر ایمان کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ اس بنیاد پر یا موم رہ سکتے ہیں یا کافر ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو یعنی کہ ایک نہیں بے شمار جہال اس موضوع پر خاص طور پہ ہمارے ہاں لیکن پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تو اس علم کے میدان میں جو ہے چاہے آدمی دیکھنے سامنے والا اس سے چھوٹا بھی کیوں نہیں اس کا شاگرد بھی کیوں نہیں تب بھی اس سے سیکھنا اور صحابہ اکرام کا یہ حال تھا صحابہ اکرام ایک دوسرے سے اپنے سے چھوٹوں سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چھوٹے صحابہ میں سے ہیں لیکن کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں جنہوں نے ابن عباس سے روایتیں کی ہیں اب نے عباس علم سیکھا ہے یہ نہیں کہ یہ تمہارے بچوں جیسا ہے ایسے ہم سیکھیں تو اس طرح کے متکبر جو ہیں وہ کبھی علم حاصل نہیں کرتے اسی علم حاصل کرنے کے لیے نہ تو عمر کا تو معاملہ ہے نہ کسی چھوٹے بڑے کا معاملہ ہے نہ کوئی یہ کہ یہ تو شاگرد ہے ایسی کوئی چیز نہیں بلکہ جو علم کا متلاشی ہے اس کو علم چاہیے چاہے وہ یعنی کہ کوئی بھی یعنی کہ کیسا بھی چھوٹا بھی کون ہاں ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا منحج صحیح ہو عقیدہ صحیح ہو علم کس سے حاصل کرنا ہے یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے یہاں انہوں نے شاید اس کا ذکر نہیں کیا خاص طور پہ تو جس جان کی جاننے کی ضرورت ہے کہ علم کس سے حاصل کریں تو علم جو ہے دین ہے بھائیو علم جو ہے یہ دین ہے آپ جو سیکھتے ہیں اسی پر آپ عمل کرتے ہیں اگر صحیح بات سیکھیں گے صحیح منظ پہ سیکھیں گے تو آپ کا عمل بھی صحیح ہوگا غلط بات سیکھی ہے کسی غلط آدمی سے سیکھی ہے جس کا منحج غلط ہے صحیح نہیں ہے وہ آپ کو بات تو سکھا دے گا لیکن بات سکھانے کے ساتھ ساتھ اس بات کو کسی غلط انداز سے دے گا علم دے گا آپ کو لیکن علم کو دینے کا طریقہ کار اس کا اپنا جو اس کے اپنے غلط عقائد ہیں غلط افکار مناہج ہیں اس کے مطابق دے گا آپ کو اور یہیں سے انسان گمراہ ہوتا ہے اس لیے کسی بدتی سے کسی مشرق سے کسی گمراہ آدمی سے جو کتابوں سننے سے ہٹا ہو چاہے وہ کتنا بھی چرب بان کیوں نہ ہو کتنا بھی علم اس کے پاس کیوں نہ نظر آتا ہو کبھی ایسے شخص سے علم حاصل نہ کیا جائے کیونکہ وہ آپ کو اگر کوئی ایک بات صحیح بتائے گا تو وہ دس باتیں آپ کو غلط بتائے گا اسی طرح بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو علم میں بڑے مشہور ہوتے ہیں لیکن من عقیدہ اس میں کو غلطیاں ہوتی اور وہ غلطیاں ہیں کہ جو آپ نہیں سمجھ سکتے جن غلطیوں کو سمجھنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے تو ایسے علماء کے پاس بیٹھنا ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا جائز نہیں ہے کس لیے آپ کو پتہ نہیں کہ اس میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے اور میں نام نہیں لیتا کیونکہ میرا نام لینا میری عادت نہیں ہے کسی بھی درسوں کے اندر لیکن اس طرح کے لوگ موجود ہیں ہمارے ہاں خاص طور پر اردو میں اردو کے اس میدان میں علم کے میدان میں بڑے ان کے اونچے نام ہیں لیکن عقیدے کے بارے میں منحج کے بارے میں ایمان کی بنیادی چیزوں کے بارے میں ایسی ایسی بڑی بڑی غلطیاں ہیں کہ جس کو آدمی اگر جان بوجھ کر وہ غلطی کرے تو کافر ہو جائے ایسی ایسی غلطیاں آپ اس کو پڑھیں گے کتاب کو آپ کو پڑھاؤں گا بھی یہ پڑھیے دیکھیے اس میں کیا ہے آپ کہیں گے بات تو صحیح ہے کوئی غلط مجھے نظر نہیں آ رہی اس لیے کہ آپ کو ان باریکیوں کا علم نہیں ہے کہ جس باریکی کے اندر جا کر اس نے کیا غلط بات کہی ہے جس کا صرف غلط نہیں بلکہ جو ممکن ہے کفر تک جا پہنچائے اس لیے ہمارے ہیں ایسے ایسے مصنفین بھی ہیں جن کی کتابیں بھی ہیں تفسیریں بھی ہیں بلکہ اور ان کے بڑے خطبے اور ان کے یعنی کہ تقریریں بھی ہیں اور بڑے آپ کو سن جب سنیں گے تو آپ کو بڑے یعنی کہ متاثر ہوں گے آپ ان سے کہ بڑا علم ہے کیا ہی اچھا انداز ہے بیان کرنے کا لیکن مسئلہ کیا ہے وہاں پر عقیدے کی منحج کی غلطیاں کہ جن غلطیوں کے ساتھ اور باریکی کی غلطیاں جس کو عام آدمی نہیں پہچان پاتا اور اس لیے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایسے آدمی چاہے آپ کو اس کی نوے باتیں صحیح یا پچانوے باتیں صحیح نظر آئیں صرف سو میں سے چار پانچ باتیں آپ کو غلط نظر آئیں اور وہ غلط جو کہ عقیدے کی غلطیاں ہیں جن کا آپ کو پتہ نہیں ہے ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھنا ایسے لوگوں کی تقریریں سننا جاز نہیں ہے. ہاں ایک عالم ہے جس کو پتہ ہے کیا صحیح کیا غلط ہے تمیز کر سکتا ہے وہ پڑھے اور میں بعض کے لوگوں کی کتابیں پڑھتا ہوں کیونکہ بعض اوقات ایسے فوائد وہاں سے ملتے ہیں کہ جو بعد دوسری جگہ سے نہ ملے لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ کہاں پر غلطی ہے کہاں پر صحیح ہے اللہ کے فضل سے تمیز ہوتی ہے اس چیز کی لیکن عام آدمی جس کو پتا نہیں ان چیزوں کا اس کے لیے جائز نہیں ایسی کتابیں پڑھیں یا ایسے لوگوں کی تقریریں سنیں تجوید کا تجوید کا علم حاصل کرنا چاہیے ہاں یہ کہیے نا کہ جس کا عقیدہ صحیح نہیں علماء فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ تجوید تو چلو پھر بھی قرآن سے متعلقہ ہے نا بلا براہ راست قرآن کا علم ہے گرامر نحو نحب صرف جو صرف لغت سے متعلقہ چیز ہے علماء فماتے ہیں کہ کسی بدتی سے یہ علمبی نہ سیکھو کس لیے کیونکہ وہ بدتی آپ کو گرامر سکھاتے سکھاتے اپنی کوئی نہ کوئی اپنا وہ الس سیدھا کر دے گا اپنا کوئی نہ کوئی نہ کو مار دے گا آپ کو مثال دیتے دیتے فائل کی مفعول کی جو بھی اس میں گرامر پڑھاتے پڑھاتے آپ کو کوئی ایسی چیز بتا دے گا جس میں آپ کا عقیدہ خراب ہوگا سمجھے نا کیونکہ دیکھیے عقید منحل کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان اگر اس میں صحیح ہے ٹھیک ہے تو اللہ کا فضل ہے ورنہ گر گمراہ ہو جائے اس میں آدمی پھر اس, اس گمراہی پر ایسا ایسا رچا بسا ہوتا ہے ایسا جمع ہوتا ہے سمجھتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے اور اسی گمراہی کو پھیلانے کی کوشش میں ہوتا ہے پھر چاہے وہ کسی بھی طرح کا کیوں نہ ہو میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں کافی عرصہ پہلے جب شروع شروع میں اسلامک سینٹر یہ جالیات کے مقادب شروع ہوئے نا یعنی کہ گلف میں کھلنا تقریباً ایٹی سیون ایٹی سکس کی باتیں ایٹی ایٹ کی باتیں تقریبا ان سالوں میں تو ایک یعنی کہ ایک آفس میں جایا کر یعنی کہ ایک جالیات کے آفس میں جایا کرتا تھا میرا وہاں درس ہوتا تھا وہاں تو وہاں پر ایک آدمی کسی گمراہ کن جماعت سے اس کا تعلق وہ وہاں پر کلینر کلینر رکھا ہوا تھا انہوں ان کے پاس کوئی نہیں تھا وہ کلینر تھا تو میں نے جب دیکھا کہ یہ کہ گرا آدمی ہے تو میں نے اس کے جو مصورین تھے ان کو بتایا کہ یہ اس طرح کا آدمی کہتے ہیں کلینر ہے اس کا کیا کیا کرے گا میں کہ تم دیکھو کیا کرتا ہے کچھ دن گزرے اسی جالیات کا مدیر میرے پاس ایک کیسر لے کے آیا کہتے ہیں کیسٹ تھا سنو وہ تمہارا کلینر جو ہے بڑی تیزی سے کیسٹ پھیلا رہا ہے وہ کیسٹ تھی بلدی مولوی کی کسے کہانیاں سنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے والے جن کا دین ہی جھوٹے کسے کہانیاں ہوتا ہے تو وہ کیسر تھی تو میں نے جب سنی اس کو بتایا میں نے کہ اس کیسر میں یہ کچھ ہے کہتا ہیں میں تمہیں کہا تھا کہ اگر یہ کلینر ہے لیکن چونکہ اس کے ہاں جو گمراہ کن عقیدہ ہے نا وہ پھیلائے گا شبہات پیدا کرے گا ابھی رمضان کی بات ہے پاکستان میں تھا ایک جگہ پہ صاحب وہاں پر پروگرام تھا تو وہاں کے علماء جمع ہوئے ان کے ساتھ میٹنگ تھی تو ایک مسجد کے امام صاحب بتانے لگے کہ ہم نے کچھ نوجوانوں کو سلجھا بجھا کر نماز کی طرف لائے نماز پڑھنا شروع کر دی تو مسجد میں ایک سیکورٹی گارڈ کو عالم نہیں ہے کوئی طالب علم نہیں مولوی نہیں ہے سیکورٹی گارڈ ہے لیکن بتی جماعت سے اس کا تعلق تھا وہ کبھی کبھی آتا اس نے جب ان نوجوانوں کو دیکھا تو ان کو کہنے لگا کہ تم کس مسجد میں آگے بھائی یہ لوگ تو اس اس طرح کے ہیں اس بتّی نے اس گارڈ سیکورٹی گارڈ نے نوجوانوں کو بکھا دیا تو کہنے کا میرا مقصد صرف مثالیں دینے کا یہ ہے کہ یہ عقیدے اور یہ اس طرح کی چیزیں ایسی یعنی عجیب چیزیں ہوتی کہ جب انسان کے دل میں رت بس جاتی ہے سمجھتے کہ یہی حق ہے یہی صحیح ہے اور پھر اس کے لیے جو ہے ان عقیدوں کو گمراہیوں کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے سننے والوں کو انہی چیزوں کو بتانے کی ان کو سننے والوں کو انہی چیزوں پر لگانے کی کوشش کرتا ہے سمجھے نا اس لیے چاہے گرامر کی بھی کیوں ہو تجوید تو براہ راست قرآن کا علم ہے گرامر بھی چیک کیوں ہونا ہو کوئی بھی علم کے ہونا ہو کسی بیت سے ماں سیکھا جائے خصوصا دینی علوم کے حوالے سے ہاں دنیاوی علوم ہے تو وہاں پر بھی اگر آدمی ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دور رہے میت فزکس کیمسٹری وہاں پر بھی آپ کو پڑھاتے پڑھاتے جس کے ہاں کوئی کو خاص عقیدہ ہے نا جس نے خاص کوئی چیز بات ہوئی ان لوگوں کی جن کے کوئی خاص عقیدے ہیں آپ کو وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز بتا دیں گے اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جی ہاں تو بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے عقیدہ اگر تو دیکھیں عقیدہ اگر تو کھلے شرک تکتا ہے پھر تو جائز نہیں اور ایسے لوگوں کے بارے میں بتانا بھی چاہیے اگر کسی مؤزن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مشرک ہے غیر اللہ کو پکارتا ہے سمجھے نا اس طرح کا کھلا شرک کرتا ہے تو ایسے موزن کے بارے میں اوقاف کو اطلاع دینا ضروری ہے اوقاف ایسے موزنوں کو ممکنہ ہی کے برقرار رکھے نہیں نہیں دیکھیے نہیں دیکھیے تجویز کی حد تک وہ غلطی شاید اس میں نہ ہو لیکن لیکن یہ ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ آپ کو کہیں اور تجویز پڑھاتے پڑھاتے اور چیزوں کی طرف نہ لے جائے سمجھ بھائی اصل بات یہ ہے نا اس کے بڑے غلط نتائج ہیں ہم نے تو صرف علمی لحاظ سے بات کی نا ہم نے تو صرف علمی لحاظ سے بات کی ہے ورنہ اس سے بڑھ کر جو رہاساں اشارہ کر رہے جس طرف وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اس کا عزت و احترام بیٹھتا ہے کہ یہ استاد ہے یہ فلاں ہے اور پھر آدمی اس بدتی کا عزت و احترام کرنا شروع کر دیتا ہے جو جائز نہیں ہے تو اگر نہیں اگر نماز پڑھنے کے حوالے سے دیکھیے بتا رہا ہوں کہ اگر تو وہ کھلا شرک کر رہا ہے تو ایسے موضوعوں کے بارے میں ایسے لوگوں کے بارے میں بتانا چاہیے ضروری ہے اور دلی حجت کے ساتھ وعدے کیا جائے بتایا جائے کہ آدمی مشرک ہے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس طرح کے عقیدے پھیلا رہا ہے لیکن اگر ویسے یعنی کہ کوئی سنتوں کے خلاف ورزیاں ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو شرک تک نہیں پہنچتی تو پھر ایسے معاملات اس میں یعنی کہ مختلف اپنے اپنے لوگوں کے یعنی کہ مسالک ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہم یعنی کہ یہ نہیں کہہ سکتے بھی لازماً آپ اسی مسئلے کسی خاص مسئل کے لوگوں کے لا سکتے دوسروں کے نہیں لا سکتے ایسی چیز نہیں ہے جی ہاں سوالات بعد میں رکھیں بھی تھوڑا پڑھ لیں مسلمان کو کس علم میں مہارت رکھنی چاہیے مسلمان کو سب سے پہلے کتاب اللہ کی تلاوت تجوید اور تفسیر میں مہارت رکھنی چاہیے پھر علومِ حدیث سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین کے حالات سے واقفیت رکھنی چاہیے اور فقہ میں بھی اتنی معلومات رکھنی چاہیے جتنا جتنی عبادات و معاملات کی ادائیگی اور مضبوط بنیاد پر دین کے احکام جاننے کے لیے ضروری ہے یہ صورت میں ہے جب مسلمان علوم شریعت کے علاوہ کسی دوسرے علم اختصاص سپیشلائزیشن رکھتا ہے لیکن جب وہ علوم شریعت میں سے کسی علم میں ماہر ہو تو ضروری ہے کہ اس میں پوری طرح مہارت رکھتا ہو اور اس کی باریکیوں اور جزیات سے بھی واقف ہو ساتھ ہی ساتھ بہتر ہے کہ مسلمان عربی زبان میں بھی مہارت اور قدرت رکھتا ہو دیکھیے مسلمان کو کس علم میں مہارت رہنی چاہیے اس سب سے بنیادی چیز جس سے جس علم میں اس کی مہارت ہونی چاہیے وہ قرآن و حدیث ہے قرآن کا علم اس کی تفسیر اس کو جاننا اس کو سمجھنا احادیث کو سمجھنا اور اس کے بنیاد پر عقیدے کو جاننا سیکھنا اور اسی قرآن و حدیث سے ہی اپنے شرع مسائل و احکامات کو سیکھنا جاننا سمجھے نا جس کو فقہ علم کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ, یعنی کہ یہاں پر ہم یہاں دوسرے الفاظ میں یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طالب علم کو یا ایک علم حاصل کرنے والے کے لیے علم کہاں سے حاصل کرنا چاہیے کس اس کی بنیاد کہاں سے بننی چاہیے بنیادی علوم کون سے ہیں کہ جو سب سے پہلے اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بہت اہم نقطہ ہے ہم با اوقات اس چیز کو نہ سمجھتے ہوئے کیا کرتے ہیں وہ بڑی بڑی چیزوں کو جا کے پکڑنا شروع کر دیتے ہیں سمجھے نا بڑے بڑے علوم کو کہ جو ہمارے عقل سے بالاتر ہوتے ہیں اور پھر وہاں پر آدمی بجائے کہ کوئی صحیح چیز پانے کے اس کو صحیح سمجھنے کے بجائے اور غلط چیز اس کو غلط سمجھتا ہے اور غلط سمجھ کر پھر کیا ہے اور گمراہیوں کا شکار ہوتا ہے اس لیے جس طرح ہم یعنی کہ علمی میدان میں جانتے ہیں کہ بچہ سب سے پہلے جب علم حاصل کرنے شروع کرتا ہے تو اس کا اس کاریہ کال میں داخل کراتے ہیں کہ اس کو اس بچے کے لیول کے مطابق جو ابتدائی کلاسیں ہوتی ہیں اس میں جاتا ہے کہ جہاں پر اس بچے کے ذہن ذہن کے مطابق اس کی ذہنیت ذہنی قابلیتوں کے حوالے سے اس کو معلومات دی جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی معلومات اس سے پھر آگے بڑھ کر مزید آگے مزید آگے اس طریقے سے تو یہ ہے یہی علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے ہر میدان میں شرع علوم حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے اب یہ نہیں کہ آپ ابھی آپ کو کوئی قرآن حدیث کا علم بالکل سر سے نہیں ہے اور ابھی سے آپ صحیح بخاری کا مطالعہ شروع کر دیں کوئی شک نہیں کہ صحیح بخاری احادیث کی کتاب ہے جو قرآن کریم کے بعد سب سے افضل یعنی کہ سب سے صحیح ترین کتاب ہے لیکن اس میں امام بخاری کا طریقہ کار کیا ہے سمجھے نا امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ ایک حدیث کا ذکر کریں گے اگلی حدیث آپ کو پڑھنے میں پتہ چلے گا یہ دونوں حدیثیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں سمجھے نا اب آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا کہ حدیثیں کبھی مخالف نہیں ہوتی اور اگر آپ کو مخالفت کہیں نظر آتی ہے تو وہ مخالفت نہیں بلکہ اس کے اور معاملات ہوتے ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب جب نہیں سمجھیں گے تو کیا ہوگا آپ حدیثوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے اور مسائل کو جٹلانا شروع کر دیں گے یہ مسئلہ تو غلط ہے بھی یہ تو حدیثیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی اور حدیثیں تو کیا بلکہ قرآن کی آیتیں بھی معلوقات آپ کو اس انداز سے ملیں گی کہ ظاہری الفاظ کی حد تک وہ ایک دوسرے کے مد مقابلہ آپ کو نظر آئیں گی کیا وجہ ہے یا تو ایک ناسخ ہے دوسری منسوخ ہے یعنی کہ پہلے پہلے تھی اس کے بعد اس کو کینسل کر کے دوسری عائد دلا دی گئی اب جب تک آپ کو اس چیز کا پتہ نہیں آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر سیکھنا ضروری ہے لیکن اس میں ذاتی مطالعہ کافی نہیں ہے اپنے طور پر مطالعہ کریں کسی اچھی تفسیر کا جو آپ کو آسان انداز سے چیزیں بتا بتا سکتا ہوں کہ اس طرح کی چیز آئے آپ کو ساتھ ساتھ سمجھا دیں یہ کیسے ہے سمجھے نا لیکن اس کے لیے اساتذہ کی ضرورت ہے اساتذہ کی ضرورت ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن پڑھنے کے لیے یعنی کے قرآن پڑھنا کسی عام آدمی کے لیے اس کا سیکھنا تفسیر پڑھنا حرام ہے جس طرح کے بعد مولوں کا فتوی ہیں یہ بلکہ فرض ہے ہر مسلمان پر لیکن اس فرض کو ادا کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ آپ یعنی یا تو خود اپنے اپنے آپ کے اندر اتنی علمی قابلیت صلاحیت ہو کہ آپ چیزوں کو سمجھ سکتے ہو تب آپ کسی تفسیر کا مطالعہ کرو خود ہی اگر نہیں تو پھر اس تفسیر کو پڑھنے کے لیے کسی عالم کے پاس بیٹھو جو آپ کو سمجھائے بتائے کہ یہ کیا ہے یہ چیزیں ضروری ہیں تو قرآن کو سمجھنا سیکھنا ضروری ہے احادیث کو سمجھنا سیکھنا ضروری ہے لیکن اس کو اگر آپ بنیادی طور پر بغیر کسی حساب کا علم کہ خود ہی آپ پڑھنا شروع کر دو گے آپ چیزوں کو دیکھو گے کہ آپ سے بعد کو آدھا ٹکراتی نظر آتی ہیں بعد کو آدھار مزاج نظر آتی ہیں اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں تو آپ طرح طرح کے اجڑوں کا شکار ہو گئے اور یہی اصل فلسفہ ہے ان لوگوں کا کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھنا حرام ہے ہاں فلسفہ ان کا ضرور ہے لیکن آگے طریقے کا نہیں بتاتے وہ حرام کہہ کے بس ختم کر دیا ہے ہی حرام بس پڑھنا ہی نہیں آپ نے نہ اب نہ کسی اور وقت ابھی ٹھیک ہے لوگوں کی بات وہ چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کی عقل سے بالا تر ہیں لیکن اس کا راستہ انہوں کو بتاؤ کہ کیسے اس کو سمجھیں گے اس کا طریقہ کار کیا ہے تو الگ تو اس کے یعنی علم کو سیکھنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسٹپ بائی اسٹیپ یعنی ان مراحل کے ساتھ چلیں اپنے خاص موضوع میں مہارت رکھتا ہے اس کے بعد اور مسلمان اپنے خاص موضوع کی طرف توجہ کرتا ہے اور اس میں اپنی پوری طاقت صرف کرتا ہے اس میں پوری دلچسپی لیتا ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اپنے اختصاص کے دائرے میں اس کا عمل فرض ہے خواہ اس کا اختصاص شرعی علوم میں سے کسی علم میں ہو یا دنیاوی علوم میں سے کسی علم میں جیسے حساب طبعیات طبیعات کیمیا انجینئرنگ فلکیات طب صنعت تجارت اور دیگر علوم اس پر واجب ہوتا ہے کہ جس علم اختصاص کر رہا ہے اس میں مہارت حاصل کرے اور اگر اس سے ہو سکے تو اس علم کے متعلق مختلف زبانوں میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا احاطہ کرنے میں کوئی کثر نہ اٹھا رکھے اور مختلف وجوہ وجوہ اور متعدد ترک سے مسلسل مطالعہ اور معلومات کے ذریعے سے اس علم کی نئی تحقیقات سے واقفیت رکھے دیکھیے دینی علوم ہوں یا دنیاوی علوم ہوں علم کے لیے سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کو پوری مہارت کے ساتھ گہرائی کے ساتھ اچھے طریقے سے آج بہت سے لوگوں کی گمراہیوں کا جو اصل وجہ ہے وہ کیا ہے اڑتی اڑتی معلومات دیلی سن لی اور اس پر چل لیے من گڑھ حدیثیں جھوٹے واقعات اس طرح کی چیزیں سمجھے نا یہ ان کا ان کا علم یہ ہے کسے کہانیوں کا علم جھوٹے واقعات کا علم اڑتی اڑتی باتوں کا علم بھائیو علم جو ہے وہ اس چیز کا نام نہیں ہے علم جو ہے وہ کسی چیز کو اس کے دلیلوں کے ساتھ پہچاننا گہرائی کے ساتھ جاننا اس کی پوری مہارت رکھنا کہ یہ چیز کیا ہے اور کیسے ہے سمجھے نا آپ کو پتہ ہو عقیدے کی بات ہے کوئی عبادت کا مسئلہ ہے کوئی اور چیز ہے کوئی دنیا کے معاملات آپ کے کاروبار کے لین دین کے جب تک آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں اس وقت تک نہ تو بات کرنے کا آپ کو حق ہے اور بلکہ اس وقت تک آپ کو خود کو عمل کرنے کا بھی حق نہیں ہے عمل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے آپ کے لیے کہ پہلے اس کا علم حاصل کریں اس کو جانیں خود تو اس لیے جب تک کسی مسئلے کے اندر کسی بھی چیز کے اندر انسان کو مہارت نہیں ہوتی اس وقت اس کے نقصانات پھر فائدوں سے زیادہ ہوتے ہیں ہمارے مثال کیا مشہور ہے نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملہ خطرہ ایمان ہاں جی حکیم تو صرف آپ کو مکن غلط دعائی دے کے ویسے مار دے اور ملہ غلط فتویٰ دے کر جہنم میں پہنچا دے سمجھے نا اس لیے یہ بڑا خطرناک کام ہے علم حاصل کرنا ضروری ہے فرض ہے اور حاصل کرنے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کو پوری گہرائی کے ساتھ صحیح معنوں میں حاصل کیا جائے تو جسے میں نے بتایا کہ آج کے لوگوں کی اکثر گمراہیوں کا اصل وجہ یہی ہے کہ کہیں وہ بلکہ عام لوگوں کا تو کیا بلکہ ہمارے اکثر و بیشتر مولوی کے امام وغیرہ وہ بچارے وہ کچی پکی پک روٹی پڑے ہوئے بےچارے کوئی خاص علم نہیں ہوتا اڑتی اڑتی باتیں بعض کسی خاص کے طریقے پر چل کر وہ کچھ چند مسئلے سیکھے پڑے اس لیے یہ ساری گمراہیں وہاں سے پیدا ہوتی ہیں اسی ضرورت ہے انسان کو علم کو حاصل کرنے کے لیے بنیادی اس کی صحیح بنیادوں پر اور صحیح انداز سے اور پتا ہو کہ اس میں حق کیا ہے باطل کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور دنیاوی علوم کے اندر بھی یہی کہ مسلمان جو ہے دنیاوی علوم کے اندر بھی جو علم حاصل کرتا ہے اس میں ماہر ہو اس میں ایکسپرٹ ہو اس میں اس کو پتہ ہو کہ یہ چیز کیا ہے اور یہاں پر بھی جب ہمارا دنیاوی علوم کے حوالے سے بھی علم جو ہے وہ ستی قسم کا ہے تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ ہم وہ ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں انجینئر ڈاکٹر بن گئے لیکن پھر بھی کافروں کے محتاج پروڈکٹ ساری ان کی چل رہی ہیں اور میرے اسی رمضان میں بعض اسکولوں کالجوں میں لیکچر ہوتے رہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو وہاں پر یہی بات کہ ہر سال ہزاروں اور لاکھوں ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ فارغ ہوتے ڈگریاں لے کر ان کے آؤٹ پٹ کیا ہے کیا انہوں نے ایجاد کیا ہے انہوں نے کیا قوم کی خدمت کے لیے کیا کوئی نئی صنعت پیش کی ہے ہاں گھڑی جو باندھی پہنی ہوئی ہے چائنا کی بنی ہوئی ہے گاڑی جس پر سوار ہوئے جاپان کی بنی ہوئی ہے سمجھے نا سپیکر آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ یہاں کا ہے یہ بھی کہیں باہر کا لیپ ٹاپ یعنی کوئی بھی آپ کے آس پاس جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں ان کو بعد میں کر رہا تھا کہ تم جو چیزیں استعمال کر بتاؤ کہ آپ کے آپ, آپ, اپنے ملک کی بنائی کی کوئی چیز ہے تم لوگ کہاں پر ہو تمہارے ڈاکٹر انجینئر کہاں پر ہیں تمہارے سائنسدان کہاں پر ہیں دسیوں سالوں سے بیسیوں سالوں سے اتنے لاکھوں کی تعداد میں انجینئر اور, اور یہ سائنسدان یہ سارے بن رہے کہاں پر ان کی کیا ان کی آؤٹ پٹ ہے وجہ کیا ہے وجہ صرف یہی ہے وہ صرف علم حاصل کیا ہے جاب کرنے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے بس پروفیشنل علم ہے جس علم کا کام صرف اور صرف پیسہ کمانے کے حد تک ہے نہ قوم کی خدمت نہ دین کی خدمت نہ امت کی خدمت اس زمانے میں باشعور اور حقیقی مسلمان ہی ایسی اعلی اور علمی کامیابی حاصل کر سکتا ہے جس سے اس کی لوگوں کی نگاہوں میں تعظیم و توقیر احترام اور عزت ہو اور وہ عظمت و شرف اور تقریم کے بلند مراتب تک پہنچ سکے وہ علم کے میدان میں جو بلندیاں حاصل کرے گا اس سے اس کی دعوت کو بھی ترقی حاصل ہوگی بشرط یہ کہ وہ پورے اخلاص پوری جد جہد اور عمل پہم سے دعوت کی نمائندگی کرتا رہے اور اپنے اندر وہ روح اور جذبہ پیدا کرے جس کی اسلام نے علم کے ماحول میں اشاعت کی ہے اسلام نے تحصیل علم کو فرد قرار دیا ہے یہاں پر دیکھیے کہ ہمیشہ وہی لوگ دنیا کے اندر بھی عزت و شہرت پاتے ہیں مقام پاتے ہیں کہ جو اپنے میدان میں اپنے فیلڈ میں جو ہے ماہر ہوتے ہیں جو اپنے فیلڈ میں بیکار ہیں بے ہی ہیں بجائے کوئی عزت پانے کے بڑھ ذلتیں ہوتی ہیں ان کی چاہے وہ شرعی علم ہو دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو اب دینی علم کے حوالے سے دیکھیے علماء بہت ہے علم مراد یعنی جن کا علم سے میدان سے تعلق ہے یا کوئی اس طرح کے کام ہے تقریریں خطب بڑے ہیں لیکن آپ کو اس علم کے آسمان پر صرف چند ستارے ہی چمکتے نظر آتے ہیں کہ جن سے لوگ رہنمائی لیتے ہیں نا ایسا اور تقریر کرنے والے بڑے ہیں آج جمعہ کا دن ہے آج کل سوشل میڈیا میں جا کے فیس بک میں دیکھیے کن کن خطیبوں کے وہ خطبوں کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ خطیب اعظم چھوٹا موٹا نہیں سب سے اونچا بڑا کسی بھائی نے مجھے ایک آدمی کا نام دیا کہ چاہتا ہے کہ آپ کے پرواموں کے اندر شامل ہونا کوئی یعنی کہ دعوتی کام کے لیے تو اس نے مجھے اپنا تعارف کراتے ہوئے پوسٹر بھیجا خطیب خطیب اعظم فیصلہ بات میں ہم تو چھوٹے موٹے خطیب ہیں ہم تو عدم شعم نہیں ہے اتنے بڑھتے بڑے خطیبوں سے بس سر لگانا ہمارا کام نہیں ہے یعنی کہنے کا مقصد کہ یہ اس طرح کے جاہل تو اس طرح کے خطیب آدم اور شعلہ بیان والے کوئی بڑے آپ کو ملیں گے لیکن جو علم کے میدان میں واقعی ہی جس سے امت کو رہنمائی مل رہی ہے وہ چند لوگ ہیں اور وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس میدان میں محنت کی ہے یعنی میں اکثر بیشتر ہماری جن علماء سے تعلق رہا ہے شیخ آباد رحمۃ اللہ شیخ و سامعی ان کا ذکر کیا کرتا ہوں اور ذکر اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ہمارے لیے وہ حقیقت میں اس وقت میں نمونہ ہے پیسے تو ان سے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اپنی شان و منظرت میں بھی اپنے علم کے یعنی لحاظ سے بھی ہر لحاظ سے لیکن اس وقت میں اس عصر حاضر میں خاص طور پر یعنی ہم ان کی مثالیں دیا کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کر رہا ہے اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو یعنی کہ اس میں علم کے میدان میں یعنی کی تقر کے میدان میں ہر میدان میں جو ہے ان کا ایک اعلیٰ کردار ہے واقعی ہی وہ لوگ ایک آئیڈیل اور نمونہ ہیں تو ان کی مثال بعد کا میں اسی پیش کرتا ہوں تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ واقعی علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے کہ کبھی ہم نے ان کا کوئی لمحہ ایسا نہیں دیکھا کہ جو کسی یعنی کہ کسی فالتو چیز میں گزر رہا ہو سیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں کو فتویٰ دے رہے ہیں کو اور کو چیز یعنی کہنے کا مقصد ہر لمحہ جو ہے وہ اس انداز سے ان کا گزر رہا اور اسی لیے آپ دیکھو گے ان کی سیرتیں پڑھ کر اٹھا کر کے ایسے پتہ چلے گا کہ جیسے یہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فواہ ہے ان ابراہیم کا نا امتن ابراہیم علیہ السلام امت تھے علام امت وہ اکیلے ہی پوری امت کی حیثیت رکھتے تھے اکیلے ہی ایک ہی وقت میں نبی بھی ہیں عالم بھی ہیں امام بھی ہیں اسی وقت میں دا دائی بھی ہیں مسلح بھی ہیں اسی وقت میں لوگوں کے معاملات کو سلجھانے سلانے والے بھی ہیں اسی وقت یعنی ہر میدان میں اور یہی سیرت آپ کو انباء کے اندر نظر آئے ایک ہی وقت میں ہر کا یعنی کہ شیخ میں بعد اللہ علیہ بڑے بڑے حکمرانوں کو وقت کے اس وقت کے جو بڑے ملحد قسم کے اس طرح کے لوگ تھے اور آئے دن کوئی غلط ان کو ان کے ان کو جو ہے لیٹر لکھ رہے ہیں اللہ کا ڈر خوف دلا رہے ہیں سمجھے نا اس طرح کی چیزیں کوئی مسئلہ کہیں پڑھ کھڑا ہو گیا کسی دنیا کے کسی خطے پر اس اس اس پر ان کا کوئی موقف ہے اس پر ان کی بات چیت ہے بلکہ بات چیت صرف نہیں باتوں کے حد تک نہیں بلکہ اس کے اس کے لیے ان کا کوئی کردار ہے تو ہر میدان میں آپ دیکھو گے ان کا کوئی کردار آپ کو نظر آئے گا یہ ہے اصل یہ ہے اصل امت کی رہنمائی جس کی ہم کو ضرورت ہے جس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے علم حاصل کرنے والا اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے اور علم کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتا ہے اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے صلف صالحین اپنی تعلیف کے مقدموں میں انہی بلند معنیٰ کو تحریر کرتے کرتے تھے کہ انہوں نے جن علوم کی نشر و اشاعت میں اپنی زندگیاں صرف کی ہیں ان سے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہی چاہتے ہیں اور اپنے نتائج فکر کو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پیش کرتے ہیں فکر کے دریچے کھولے رکھتا ہے باشعور فہیم اور صاحب رائے مسلمان صرف اپنے اختصاص کے دائرے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی فکر اور عقل کے دریچے کھولے رکھتا ہے کیا مانا ل... رہی ہوتی ہیں ویسے دماغ کی کھڑکیاں کیا ہیں کان اور آخر ماشاء اللہ وکلام علیکم یعنی کہ یہ ہے کہ وہ صرف کسی محدود چیز پر نہیں رہتا بلکہ آس پاس تمام چیزوں پر اس کی نظریں ہوتی ہیں سمجھے نا ہر چیز نئی چیز کو آ رہی ہے نئی ٹیکنالوجی کو آ رہی ہے آپ اس میں کہ آپ انجینئر ہیں آپ کو ٹیکنیکل لائن سے تعلق رکھتے ہیں اپنی لائن میں جو بھی ٹیکنالوجی نہیں آ رہی ہے آپ اس پر علم کے اسی شرع علم کے حوالے سے کیا کیا نئے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں کیا کیا نئے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں کیا کیا غلط قسم کے افکار اور سوچیں پیدا ہو رہی ہیں کیا غلط عقائد پھیلائے جا رہے ہیں ان چیزوں پر نظریں ہوں یعنی ہمارے جو سب سے بڑی کمزوری کمی پائی گئی ہے ان میدانوں کے اندر یہ بھی ہے کہ کوئی شیخ الحدیث کو مفسر کوئی عالم کو مفتی اپنے وہ کسی مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا دنیا کے ماحول سے بالکل الگ تھلگ کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا گمراہیاں پیدا ہو رہی ہیں کیا غلط قسم کے افقار عقیدے سوچ یہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں معیشت کے حوالے سے اکانومی کے حوالے سے کیا کیا غلط قسم کے یعنی کہ حرام کے کاروبار حرام کے یہ چیزیں میدان میں آ رہی ہیں کچھ اس کو پتہ نہیں نہ پتہ ہے اور نہ اس طرح کی چیزوں کا کوئی مقابلہ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی صلاحیت ہے تو یہ وہ ہماری علماء کی کمزوریاں ہمارے جو دین کے رہنما پیش ہوا ان کی کمزوریاں جس وجہ سے پھر کیا ہے کہ وہ بس اپنے حجرے کی حد تک اپنے مسجد کے کونے کی حد تک اس کا تعلق ہے اور دنیا بالکل اس سے الگ تھلگ ہے نہ وہ دنیا کی رہنمائی کرنے کے قابل ہے اور نہ دنیا اس سے اس, اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے کہ اس سے کوئی رہنمائی لے سکے اس لیے ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ایک یعنی کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس علم کے میدان میں ہر طرح کے جو افکار سوچیں آس پاس جو چیزیں ہیں اس پر اس کی نظریں ہوں اس کو پتہ ہو کیا ہو رہا ہے کوئی غلط قسم کا فلسفہ کھڑا ہوا ہے وہ غلط قسم کی فکر پیدا ہوئی لوگوں کے اندر وہ غلط قسم کا کوئی عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے ایسی چیزوں پر نظریں ہوں کہ گمراہ کو, گمراہ کو لوگ جو ہیں ان کے کیا کیا وارداتیں ہیں کس طرح کی وارداتیں ہیں کیا کیا کر رہے ہیں اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منع تھا آپ منافقین کو اگر قتل تو نہیں کر رہے تھے لیکن ان کی ایک ایک سازش پر نظر تھی کہ منافق کیا کر رہے ہیں کس کس انداز سے مسلمانوں کے اندر شبہات پیدا کر رہے ہیں یہودیوں کے خلاف بھی اسی طرح سے مدینہ کے اندر جو یہودی رہتے تھے کہ ان کے کیا کیا سازشیں ہیں ایک ایک چیز پر آپ سر سمجھیے آپ کے صحابہ اکرام کی نظر ہوتی اور یہی وجہ تھی ان کے کامیابیوں کی اللہ تعالیٰ کے توفیق کے بعد ورنہ تو اندر اندر وہ کیا ساشوں کی چلتی رہتی اور کس انداز سے اندر ہی اندر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا رہا کیا جاتا ہوتا اور بعد میں پتہ چلتا کہ یہ لوگ اتنے سارے جن کو وہاں پر ساتھ سمجھتے تھے یہ تو کسی اور چیز پر ہیں اور آج یہی مسلمانوں کا حال ہے کہ ایک مفتی ایک عالم یا ایک شیخ الحدیث یا جو بھی ہیں کہ جب اس میدانوں سے دور ہٹ کر بیٹھ گئے امت کو چھوڑ دیا ان کی عمرائیوں پر تو پھر وہ امت کسی وادی میں اور دوسری وادی میں اسی ضرورت ہے انسان آج کے خاص طور پر ایک یعنی کہ طالب علم کو اور دین کا علم حاصل کرنے والا جو خاص طور پر اس کا اس کو ان چیزوں پر اس کی نظریں ہو کہ آس پاس کیا حال یعنی کہ پیدا ہو رہا ہے اور کس طرح کے حالات ہیں اس کا مطالعہ ہو اس پر اس کی نظر ہو لوگوں سے کم کم جو چیزیں پڑھ نہیں سکتا خود اس کے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہے لوگوں سے ان چیزوں کو سن کر جو باعت ماد لوگ ہیں اس کو پتہ چلے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے yeah. مختلف علوم و فنون میں مختلف علمی و ادبی و ثقافتی کتب و رسائل کا مطالعہ کرتا ہے جو اس کے فن اختصاص سے قریبی تعلق رکھتے ہیں چنانچہ وہ علم و معرفت کی قسموں میں سے ہر قسم کے بارے میں تھوڑی بہت واقفیت رکھتا ہے جس سے اپنے ذہن کو نشید اور چاہ کو چوبند رکھتا ہے اپنے علمی افق کو وسعت دیتا ہے اور عقلی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے یعنی یہاں پر ایک اور چیز کی تو اشارہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے فرض کرو فرض کرو آپ یعنی کہ دینی علوم حاصل کر رہے ہو دینی علوم حاصل کرنے میں ہر تفسیر ہے حدیث ہے عقیدہ ہے اس سب کی ساری چیزیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی وہ چیزیں کہ جس کا انسانی زندگی سے تعلق ہے اور جس کا آپ کی یعنی عام معلومات سے تعلق ہونا چاہیے وہ چیزیں بھی پتہ ہونا چاہیے بھائی فلاں ملک کہاں پر ہے سمجھے نا کہ افریقہ میں ہے یورپ میں ہے ایشیا میں ہے سمجھے نا ہمارے بہت سے لوگوں کو ان چیزوں کو پتہ ہی نہیں کسی علاقے کا کسی جگہ کا ذکر آتا ہے تو پتہ نہیں کہ زمین پر ہے یا مریخ پر ہے سمجھے نا یا چاند پر ہے پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں پر ہے تاریخی حوالے سے کوئی بات ذکر آتی ہے پتہ نہیں کہ کون سی تاریخیں مرحلے میں یہ چیز تھی آدمی رسان سے پہلے کی تھی بعد کی تھی کو پتہ نہیں کس چیز کا تو یہ حقیقت میں بے وقع... یعنی جالتے ہیں حقیقت میں انسان کو کم از کم بنیادی وہ علوم بنیادی وہ چیزیں جس کا اس کے ساتھ تعلق ہے ماحول کا تعلق ہے لوگوں کا تعلق ہے کہ جس میں اس کو لوگوں کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے ایسی چیزوں کا پتہ ہو تاریخ کے طور پر اس کا کم از کم اتنا مطالعہ ہو کہ جسے پتہ ہو کہ تاریخ کیا ہے کم از کم اور کچھ نہیں تو اسلامی تاریخ کا پتہ ہو اس کو اسلامی تاریخ کیا ہے آج کے بہت سے طالب علم بہت سے بلکہ طالب علم چھوڑ کر بہت سے علما ان کو کہا، کیا سا جا سکتا ہے ہاں کسی تاریخی واقعے کا ذکر کر دو کچھ پتہ نہیں کہ کب تھا کس دور میں تھا کسی دنیا کے کسی جگہ کا نام لے لو کچھ پتہ نہیں کہ کہاں پر ہے تو حقیقت میں یہ بھی یہ علم کے اس میدان کے علم کے سے یعنی کہ کے میدانوں سے بالکل برقس چیز ہے انسان کو چاہیے کہ کم از کم اس کو بنیادی چیزوں کا علم ہو کے یہ چیزیں کیا ہیں اس کی ہے کوئی نہ کوئی غیر ملکی زبان جانتا ہے وہ کسی نہ کسی بیرونی زبان سے دلچسپی رکھتا ہے اس زمانے میں صاحب فہم شید اور عصر حاضر میں اسلامی زندگی کے تقاضوں کو سمجھنے والے نشیت اور عصر حاضر میں اسلامی زندگی کے تقاضوں کو سمجھنے والے مسلمان کے لیے بیرونی زبان کا جاننا انتہائی ضروری ہے بیرونی زبان سے مراد ہم کہیں گے وہ زبانیں جس کی لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے ورنہ بند دب بہت ساری ہیں لیکن جس کا آپ سے واسطہ ہے فرض کرو یعنی فرض کرو آپ ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر لوگ ایسے ہیں کہ جن کا اس زبان سے تعلق ہے تو آپ کو اس زبان سے کوئی نہ کوئی معرفت ہونی چاہیے تاکہ آپ ان کو دعوت دے سکیں ان کو ان کے ساتھ یعنی کہ افاہم و تفہیم ہو سکے آپ اور نہ تو زبانیں بہت ساری ہیں آج دو ساری زبانیں تو سیکھنے سے رہا اور نہ ہی ایسے ہی بیرونی فالتو کوئی زبان سیکھ رہی جس کا کوئی تعلق نہ ہو وہ ہمارے فارسی کسی وقت جو ہے ہندوستان کی زبان ہوتی تھی مغلیہ دور میں مغلیہ دور ایسے آپ سے پوچھا جائے مغلیہ دور کب تھا تو کیا جواب ہوگا ہمارے نوجوان سے سوال ہے بڑوں سے نہیں ہاں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ باقیوں کو پتہ ہے ہاں جی تو بات کر رہے تھے کہ مہوریہ دور میں فارسی زبان وہاں کی رسمی زبان تھی سرکاری زبان تھی اور پڑھتے تھے مسلمان سبھی لیکن اس کے بعد فارسی ختم ہو گئی نہ کو فارسی کا تعلق واسطہ رہا اب جو ہے فارسی پڑھنے آدمی آ جائے فارسی پڑھنے بیٹھ جائے جس کا کوئی نہ کوئی قوم سے تعلق ہے نہ کوئی اس کا کوئی دینی علوم سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی آپ کو لوگوں کو لوگوں کے افواہ و تفہیم کرنے کے لیے آپ کو اس کی ضرورت ہے تو یہ فالتو جی اس لیے کسی نے کہا کہ پڑھو فارسی اور کیا کرو بیچو تیل ہاں جی پڑھو فارسی اور بیچو تیل یعنی اس کے پڑھنے کے پھر یہ نتیجہ ہے کہ تیل بیچو ہاں جی بادشعور مسلمان کو بیرونی زبان جاننے کے لیے سلسلے میں اپنے عظیم دین کے طریقے سے بہت حوصلہ افزائی ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ صدیہ قبل اجنبی زبانوں کے سیکھنے کی دعوت دی تھی تاکہ مسلمان ہمیشہ مختلف قوموں سے روابط اور تعلقات رکھ سکیں اور انہیں اس حق کی طرف دعوت دے سکیں جسے ساری دنیا میں عام کرنے کا انہیں ذمہ دار بنایا گیا ہے اصل چیز ہے اصل دعوت ہے اصل زبانوں کو سیکھنے کا ٹھیک ہے اس میں روابط بھی ہے تعلقات بھی ہے لیکن اصل اس کے پیچھے مقصد جو ہے وہ دعوت ہو اور آج تک علماء حق جو ہیں ان کی یہ کوشش رہی ہے بعض زبانیں سیکھی ہیں اور جس نے سیکھی نہیں اس کی تمنا رہی ہے شیخ ابن سم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میری تمنا ہے کہ کاش کے میں انگلش سیکھی ہوتی تاکہ لوگوں کو براہ راست اس میں دعوت دیتا دعوت کے لیے یہ نہیں کہ انگلش سیکھی ہوتی کوئی انگریزوں کے ساتھ بات چیت یعنی کہ ویسے ہی اپنے تعلقات قائم کرنے کے لیے نہیں انگریز سیکھی ہوتی تاکہ دعوت دی جاتی اور ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اردو سیکھی ہے علماء میں سے عرب علماء میں سے جنہوں نے اردو سیکھی تاکہ دعوت دیں صرف کہنے کا مقصد دعوت کے میدان میں بہت اشد ضرورت ہے خاص طور ان زبانوں کی جن سے آپ کا تعلق واسطہ ہے جن لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق واسطہ ہے اس کی تصدیق اس حدیث سے ہوتی ہے جسے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یا زئی دملی لی ب یہود ما اللہ یہود اعلیٰ کتابی اے زید یہود کی زبان سیکھ لو کیونکہ میں اپنے خطوط کے بارے میں یہود سے مطمئن نہیں ہوں اب یہودیوں کی زبان کیا تھی عمرانی برانی اب وہ خط آتے وہ لکھتے خط اب آپ کو نہ آپ کو پتہ ہوتا نہ صحابہ کو پتہ ہوتا کیا لکھا ہوا ہے کیا خیال ہے پھر وہ جو کچھ کرتے جو چاہتے کرتے شیخ حزیم رحمتہ اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حج کے یعنی کے سیزن پہ جاتے تھے مکہ وغیرہ جا کے وہاں پر حاجیوں کی رہنمائی کرنا ہے اس طرح کے تو کہتے ہیں وہاں پر جد ایئرپورٹ پہ اترے تو کوئی افریقہ سے حاجیوں کا قافلہ آیا ہوا تھا تو شیخ صاحب ان کو درس دینے لگے اب انہوں نے چربی میں درس دینا تھا اب افریقی وہ جو تھے ان کی دوان جو اپنی تو ایک ان میں سے انہی میں سے کھڑا ہوا کہنے لگا کہ شیخ میں آپ کا ترجمہ کرتا ہوں شیخ صاحب خوش ہو گئے کہ چلو کہ چلو ان کو میری کوئی بات سمجھانے والا مل گیا ہے تو وہ کھڑا ہو کے ترجمہ کرنے لگا شیخ کا اب جب وہ ترجمہ کر رہا تھا تو اس وقت ہی کوئی دوسرا اٹھا شیخ صاحب کو بتانے لگا کہ جو تم بتا رہے ہو یہ اس کے الٹ ان کو بتا رہا ہے اس لیے زبان کا جاننا بہت ضروری ہے کسی خاص طور پہ دعوت کے میدان میں جن چیز لوگوں کے ساتھ آپ کے واسطہ ہے تو اس لیے آپ نے ہر زید میں صاحب چرضی اللہ تعالیٰ ان کو یہ ان انصار صحابہ میں سے مدینہ کے لوگوں میں سے تھے اور بڑے یعنی کہ جن کو کہہ سکتے ہیں کہ اچھے ذہین لوگوں میں سے تو ان کو آپ نے حکم دیا کہ یہودیوں کی زبان سیکھیں ہیں کہ ہیں دن میں yeah. سیدنا زید رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اسے سیکھ لیا اور 15 دن بھی نہ گزرے تھے کہ اس میں مہارت حاصل کر لی yeah. چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی خط لکھتے تو مجھ سے لکھواتے اور جب وہ لوگ آپ کو کوئی خط لکھتے تو میں ان کو پڑھ کر سناتا دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اَتُحْسِنُ السِّرْيَانِيًّا فَإِنَّهَا تَأْتِينِ الط کال فتحم ہتح الم کیا تمہیں سریانی زبان اچھی طرح آتی ہے میرے پاس اس زبان میں خطوط آتے ہیں میں نے عرض کیا نہیں فرمایا اسے سیکھ لو چنانچہ میں نے اسے سیکھ لیا سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ متعدد زبانیں جانتے تھے اور ان کی وجہ سے دین یا آخرت سے غافل نہیں ہوتے تھے ان کے پاس سو غلام تھے ہر غلام الگ الگ زبان بولتا تھا اور سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر غلام سے اس کی زبان میں گفتگو کرتے تھے اگر <تصفح> <تصفح> تم نی, انہیں یہ ضروری نہیں کہ سو غلام کی ہر ہر غلام کی الگ زبانوں جیسا لکھا ہے ہوتا ہے کہ باوقات یعنی کہ ان کی مختلف زبانیں تھیں ورنہ یہ تو یہ تمکن نہیں کہ سو غلام اور ہر دبان, غلام کی الگ زبان یہ تو ایک چیز تقریباً نمکن معنی میں آتی ہے لیکن یہ کہ مختلف ان کی زبانیں ہو سکتی ہیں <تصفح> <تصفح> لہجو کے علاوہ یعنی کہ فرض کرو سو غلاموں کی دس بارہ زبانیں مختلف ہوں کو فارسی ہے کرومی ہے کوئی حبشی ہے کوئی اس طرح کے مختلف کہنے کا مقصد تو لیکن یہ ہے کہ ان کی زبانیں جاننا چاہے وہ پانچ سات بھی کیوں نہ ہو دس بارہ بھی کیوں نہ ہو بہت بڑی بات ہے اگر تم انہیں دنیاوی معاملات میں مشغول دیکھتے تو کہتے کہ یہ شخص ایک لمحہ بھی اللہ کو یاد نہ کرتا ہوگا اور اگر انہیں آخرت کے کاموں میں منہمک دیکھتے تو کہتے کہ یہ شخص تو ایک لمحہ بھی دنیاوی کاموں میں مشغول نہ ہوتا ہوگا آہ, یہ ہے وہ آپ کو جو بتا رہے تھے کہ جو ایک شخصی امت کی حیثیت سے کام کر رہا کہ جس فیلڈ میں ہے جس میدان میں ہے اتنا اتنا آگے ہے اتنا ماہر ہے اتنا ایکسپرٹ ہے کہ وہ سمجھو کہ پورے میدان کو سنبھالے ہوئے اب یہاں پر حد عبداللہ اپ کے کی بات ہو رہی نا کہ دنیاوی معاملات میں آپ دیکھو گے تو اپنے معاملات میں اتنے ماہر اتنے مگن اتنا اس میں ان کی مصروفیت کہ سمجھو گے کہ یہ آدمی کو دین کا کام کرتا ہی نہیں ہے اس کے یہاں کوئی کا نا عبادت کا عبادت ہے ہی نہیں عبادت, عبادت, عبادت, عبادت, عبادت میں دیکھو گے تو اس قدر ان کی عبادت کہ جس میں آپ سمجھو گے کہ یہ آدمی کو دین دنیا جانتے دنیا کہاں ہوتی ہے تو یہ ہے اصل ایک مسلمان کا معاملہ جو ہونا چاہیے کہ جس میدان کہ جس میدان میں قدم رکھے اس میں ماہر ہو اس میں سب سے آگے بڑھ کر ہو ہر زمانے سے زیادہ آج کے زمانے میں اس چیز کا شدت سے تقاضا ہے کہ مسلمان بعض اجنبی زبانوں سے واقف ہو تاکہ وہ اس زمانے میں زندگی گزار سکے اور اس کی زبان کے علاوہ دیگر زبانوں میں جو چیزیں اس کی امت کی ثقافت اس کے دین اور اس کے قدیم سرمایہ سے تعلق رکھتی ہوں ان کی ایجابی اور سلبی پہلوؤں سے واقف ہو تاکہ وہ اہل اسلام سے شر کو دفع کر سکے اور ان کے لیے خیر حاصل کر سکے لیکن ہمارے لیے تو خاص طور پر دوسری زبانوں سے سیکھنے سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے عربی سیکھنے کی ضرورت ہے بھائی آپ کا پورا کا پورا دین جس زبان میں ہے قرآن جس زبان میں ہے نبی کے وسلم کی ساری حدیث جس زبان میں ہے دکھنا بھاری کس قدر کہہ لیجیے کہ غفلت ہے لاپرواہی ہے یا کچھ بھی اس کو نام دے لیں کہ ہمیں انگلش وغیرہ سیکھ لی ہے رودی کمانے کے لیے جاب کرنے کے لیے وہ سیکھ لی ہے بول بھی لیتے ہیں پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن جو ہمارا دین ہے قرآن اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ کا فرمان جس زبان میں ہے اس زبان کو کچھ پتہ نہیں کوئی ایک لفظ کی سمجھ نہیں آتی ہوگی تو یہ حقیقت میں اگر اس کو کہا جائے کہ اس سے بڑھ کر کوئی لاپرواہی کا اور انداز نہیں ہوا تیسری چیز کیا ہے انسان کے نفس متعلقہ انسان کے نفس سے متعلق ہم بتایا کہ تین چیزیں ہیں کیا کیا ہیں جسم ہے عقل ہے اور تیسرا کیا ہے روح ہاں <coughs> جی جسم کا ہم نے لے لیا عقل کا لیا اور تیسرے ہے روح جی yeah. ہاں مسلمان اپنے نفس کی دیکھ بھال کرتے ہوئے اور اپنے جسمانی اور عقلی وجود کی تعمیر کرتے ہوئے یہ نہیں بھولتا کہ وہ صرف جسم اور عقل کا مرکب ڈھانچہ نہیں ہے بلکہ اس کے پاس ایک دھڑکنے والا دل ایک موزن روح اور ایک حساس نفس ہے اور وہ بلند خواہشات رکھتا ہے جو عالم عبادت میں مستغرق ہونے اور اللہ کریم کے پاس ملنے والی نعمتوں کی امید رکھنے اور سزاؤں سے ڈرنے پر اکساتی ہے اچھا روح کیا چیز ہے کیا اگر روح سے مراد وہ روح لی جائے کہ جو روح انسان کے اندر ہے کہ جس سے انسان کی زندگی ہے تو وہ روح کیا ہے یس الکل روح الروح مل امر ربی کہ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بتا دیجئے کہ روح جو ہے ہمیں رب کا حکم ہے اور اس روح کے حوالے سے یہ ہے کہ آج تک کوئی انسان بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے انسان یعنی لوگوں کے جسمانی ان چیزوں کے بارے میں تجزیہ کرنے والے اس روح کو نہیں پہچان سکے کہ وہ روح کیا ہے قدیم زمانوں سے بھی علما کے اختلاف چلا آیا ہے بعض میں کہا کہ سانس روح ہے بعض میں کہا کہ خون روح ہے بعض میں کہا ہے کہ روح ایسی چیز ہے کہ جو جس کی کوئی نہ دیکھی جاتی ہو نہ پکڑی جاتی ہو وہ فلسیوں کے انداز لیکن اسلام کے اندر روح کا تصور کیا ہے اس روح کا جس کے ساتھ انسان کی زندگی جان ہے وہ روح کیا ہے وہ اللہ کا حکم ہے اور دیکھی جاتی ہے اور پکڑی جاتی ہے سمجھا نا ملک المود کیا کرتا ہے روح قبض کرتا ہے اس کا مطلب روح پکڑی جاتی ہے وہ قبض کر کے ان فشتوں کے حوالے کرتا ہے جو فشتے اس کو لینے آئے ہوتے ہیں جنت کے جہنم کے اور رشتے اس کو لپیٹتے ہیں جنت کے کفروں کے اندر یا جہنم کے ٹاٹو کے اندر اس کا مطلب کہ روح ہے اس کی کوئی حقیقت ہے کوئی صرف خالی نام نہیں ہے کیونکہ چیزیں دو طرح کی ہی ہوتی ہیں ایک آراد ہے ارض اور دوسری کیا ہے جسم یا کوئی چیز موجود ارض کے مانی ایک مانوی چیز اخلاق کیا ہے اخلاق کبھی پکڑا آپ نے کبھی دیکھا ہے سونگا ہے کبھی ہاں مانوی چیز ہے سمجھے نا تو ایک مانوی چیز ہے اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو حصہ ہوتی ہیں محسوس ہوتی ہیں پکڑی جاتی ہیں دیکھی جاتی ہیں تو روح پکڑی جاتی ہے قبض ہوتی ہے اور جب روح نکلتی ہے تو مرنے والا اس کی آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہے اس کو دیکھتی ہے آسمان کے لیے اس کے دروازے کھلتے بند ہوتے اس کے مطلب کہ وہ صرف چیز نہیں ہے تو یہ وہ روح جو اسلام کے اندر جس کا تصور ہے اس روح کے حوالے سے جس روح کے ساتھ انسان کی زندگی کا تعلق ہے لیکن یہاں پر جس روح کا بیان ہو رہا ہے کیا وہی روح ہے کیا کوئی دوسری روح ہے وہ جو پہلی روح ہے وہ تو ہر جاندار کے اندر ہے چاہے انسان ہو یا حوان ہو حوان کے اندر بھی وہ جان موجود ہے جس کو ہم جان کہتے ہیں نا دوسرے الفاظ میں تاکہ معنی اور قریب ہو جائے وہ اس روح کا معنی ہے جان سمجھے نا وہ جان جو ہے جانور کے اندر بھی ہے لیکن یہاں پر جس روح کا تعلق بیان کیا جا رہا ہے وہ روح جو ہے انسان کے اندر جو اس کے جسم سے ہٹ کر ایک دوسرا پہلو ہے جسم سے ہٹ کر دوسرا پہلو ہے انسان کے اندر کہ جو انسان کو اس کو اونچا کرتا ہے اس کو اٹھاتا بلند کرتا ہے سمجھے نا روحانی پہلو تو وہ روحانی وہ روحان اس کو روح کو اس جان کا نام ہی وہ جان کے اس, اس چیز سے الگ ہے تو یہاں پر اس روح کا بیان ہو رہا ہے کہ جس روح کی وجہ سے انسان کے اندر جو ہے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے اس روح کی وجہ سے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے یا بے قرار ہوتا ہے سمجھے نا اس روح کی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ ایمان اور یہ تقوی اور یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں یا اس کے برخلاف کفر بے ایمانی منافقت یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو اس روح کا تعلق اس سے ہے اس روح کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے دل ہاں بعض اس کو ضمیر کا نام بھی دیتے ہیں اس کے اصل میں مختلف یعنی کہ اس کی تعبیریں ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ضمیر ہو بعض اس کو ضمیر کا نام بھی دیتے ہیں تو یہ وہ روح ہے کہ جس کے لیے اور انسان مرکب ہے اصل جسم اور روح سے اصل انسان مرکب ہے جسم اور روح سے عقل جسم کتاب ہے تو بلکہ ہم عقل کو کہیں گے اصل روح اور روح کے تاب ہے عقل کا تعلق جسم کے ساتھ کم ہے اور روح کے ساتھ زیادہ ہے تو تو اصل جو انسان مرکب ہے وہ روح اور جسم کے ساتھ تو اور انسان کو اصل جو اس کے مقام انسانیت کے مقام درجے تک پہنچانے والی اصل جو چیز ہے وہ روح ہے کیونکہ جی انسان مرنے کے بعد جو جسم وہ تو ختم ہو گیا روح ہے جو باقی ہے روح ہے جو باقی رہتی ہے تو اس لیے اسلام کے اندر روح کو اصل انسان کی جو تربیت ہے جو بھی ایمانی لحاظ سے اللہ کے ڈر خوف کے سے تعلق کے حوالے سے جو بھی اس کا وہ اسی روح کے حوالے سے ہے اس روح کی غذا روح کی اس کی تربیت ہاں yeah. عبادت کے ذریعے سے روح کو جلا بخشتا ہے ہاں yeah. تو روح کی اصل زندگی روح اصل غذا کیا ہے وہ عبادت ہے روح کی غذا کھانا پینا نہیں ہے روح کی غذا دنیا کی لذتیں دنیا کے وسائل نہیں ہے روح کی غذا جو ہے وہ آسمانی وہی ہے روح کی غذا اس کی تربیت اس کی اصلاح اس کی رہنمائی آسمانی وہی کے ساتھ ہے جی ہاں اس طور پر مسلمان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی روح پر توجہ دے اور رات اور دن کے اوقات میں عبادت اور مراقبہ الہی کے ذریعے سے اسے جلا دے بیدار اور ہوشیار رہے اور شیطان کے پرفریب ہیلوں اور ہلاکت خیز وسوسوں سے محفوظ رہے اور جب انسانی کمزوری کے کسی لمحے میں کوئی شیطانی وسوسہ دل میں پیدا ہو تو فوراً متنبع ہو جائے اور تو استغفار کر لے اللہ تعالیٰ کا فرمان ان لدین چکو ادا مسئف منشوانی تدک کرو فداون جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتی ہے جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریق طریقے کار کیا ہے اسراط کا مانا سمجھے ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ صورت عراف کے آخر میں آیات ہیں اس میں دو گروہوں کا ذکر کیا ہے کہ شیطانی وسوسوں کے حوالے سے لوگ دو طرح کے کس طرح سے ہیں ایک طرح کے وہ لوگ ہیں کہ شیطان کا وسوسہ ان کو بھی آتا ہے شیطان ان کو بھی اکساتا ہے غلط کاموں کے لیے غصہ دلاتا ہے اور سر کسی سے ہوتی ہیں تو اسے میں ان لذیرتق و ادا مصحم طائف شیطان شیطانی اثر شیطانی وسوسہ شیطان کا اکساہٹ جس کو ہم کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں ان کو جب پہنچتی ہے تو کیا کرتے ہیں क्या رو وہ کیا کرتے ہیں وہ فوراً چوکن ہوتے ہیں تزکرو یاد کرتے ہیں کیا یاد کرتے ہیں اللہ کا حکم اللہ کا دین اللہ کی طرف ملی ہوئی رہنمائی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رہنمائی کیا ہے اس کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ نے اس موقع پر ہمیں کیا حکم دیے ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے اس کو یاد کرتے ہیں فضا مب بس جب وہ مبصرون دیکھ رہے ہوتے ہیں مبصرون دیکھنا بصارت ان کو بصیرت حاصل ہو جاتی کیا مطلب کہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے ہمارا یہاں پر کیا موقف ہونا چاہیے یعنی فرض کریں ہم مثال دیتے ہیں دو آدمی لڑ پڑے دو آدمی لڑ پڑے اور غصے میں آ گئے اب شیطان کی اکساڑ کیا ہے یہ غصہ شیطان کی اکساہٹ ہے اس غصے کی بنیاد پر ایک دوسرے کو گالی کرنا مار پیٹ کرنا سمجھنا تان و تشنی کرنا الزام بہتان لگانا یہ ہے ساری شیطانی اکساٹ تو جو تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس موقف پر تدک اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کا حکم یاد کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی تعلیمات ان کے سامنے آتی ہیں کہ اس موقع پر موقع پر مجھے کیا کرنا ہے اسے کو کنٹرول کرنا ہے زبان کو کنٹرول کرنا ہے کوئی گالی گلوچ کوئی اس طرح کی و تشنی کوئی الزام وحتان نہیں لگانا سمجھے نا اپنے جسم کو ہاتھوں کو کنٹرول کرنا ہے مار پیٹ سے تک کرو یاد کر لیتے ہیں اللہ کا حکم فیدہ مبصرون ان کو بصارت حاصل ہو جاتی ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم یہاں پر کیا کرنا چاہیے ان کے برخلاف دوسرے اگلے عادت میں ان کے دوسروں کا ذکر آتا ہے وہ کیا ہے وہ شیطان کے ان وصوصوں کے ساتھ اکساہٹوں کے ساتھ چلتے ہیں غصہ دلایا آ گیا اب غصے کی بنیاد پر گالی گلوچ مار پیٹ الزام بہتان وہ سارا چل رہا ہے یہ دو گروہ تو اسی بات اعلیٰ تعالیٰ کے جو متقی ہیں وہ کون ہوتے ہیں وہ اس موقع پر پتہ چلتا ہے کہ متقی ہو یا نہیں ہو اس موقع پر پتہ چلتا ہے انسان کو کہ وہ کس گروہ میں سے ہے تو بات کر رہے تھے کہ یہاں سے یہ ہے کہ یہ یہ شیطان کی اکساہٹ کہاں پر ہوتی ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے انسان کی روح کے ساتھ ہے اس لیے ایمان کا تعلق کفر کا تعلق اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی رہنمائی شیطان کی اکساہٹیں ان ساری چیزوں کا تعلق روح کے ساتھ ہے اور انسان اصل اس کا جو معیار ہے وہ روح کی وجہ سے ہے اصلی اسی روح کے ساتھ اگر روح کو اس کی تربیت کر لیتا ہے اس کی اصلاح کر لیتا ہے خط افلاحا منزکاہ وہ خد خوابہ مندساہا کہ جس نے اس کے تجکیہ کر لیا اس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس کو خراب کر لیا اس کو آلودہ کر لیا وہ برباد ہو گیا تو اسی روح کی باقیزگی کی وجہ سے انسان پھر اونچا ہو کر فشتوں سے اونچا ہو جاتا ہے صورتین میں اللہ کیا ماتا ہے القت خلق الفی احسن یہ احسن تقویم کیا ہے کہ جو انسان کی اصل خلقت ہے روح کے ساتھ کہ انسان سے جسم نہیں ہے روح کی وجہ سے انسان کو اللہ نے جو اونچا کیا ہے سم مرا ددناخو ہاں جب اس مقام سے گرتا ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے تو پھر ایسا گرتا ہے کہ سب سے نچلا حیوانوں سے جانوروں سے نیچے ہو جاتا ہے تو وہ اس کا بلند ہونا اس کا نیچہ جانا وہ جسم کے ساتھ نہیں ہے وہ روح کی وجہ سے کہ جب روح کو انسان پاک کر لیتا ہے روح کی یعنی کہ اس کی حفاظت کر لیتا ہے تو فشتوں سے اونچا ہو جاتا ہے ان سے بھی بلند اس کے درجہ جو درجات ہو جاتے ہیں اور جب اس روح کو اس کو غریب کر لیتا ہے اس کو آلودہ کر لیتا ہے اس کو جو ہے وہ گناہ شیطان کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے تو پھر جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے اصل انسان کا جو معیار ہے وہ اس روح کے ساتھ ہے یا yeah. مسلمان اپنی روح کی تقویت اور اپنے نفس کی اصلاح میں متعدد قسم کی عبادات کا سہارا لیتا ہے اور عبادت کا اصل جو مقصد ہے اسی روح کی تربیت ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے کوئی بھی عبادت ہے اس کا جسمانی ٹھیک ہے جسمانی طور پر کو فائدہ ہوتا ہوگا نوال پڑے تھوڑی انسان کی ایک, ایک ایکسرسائز کے انداز ہو جاتا ہے روزہ رکھنے سے کچھ کھانا پینا چھوڑنے کی وجہ سے کوئی میں دے کی اس طرح کی چیزوں کی اصلاح ہو جاتی ہوگی لیکن اصل عبادت کا مقصد روح اضلاع ہے روح کے اصلاح ہے م. جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اور عاجزی اور فروتنی اختیار کرتے ہوئے انجام دیتا ہے جیسے وقار تدبر اور خوشو کے ساتھ قرآن کی تلاوت عاجزی اور حاضر قلبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر تمام شعر کے ساتھ خوشی و خزو اور حاضرین کے ساتھ نماز اور دیگر قسم کی عبادتیں اور روحانی ریاضتیں وہ اپنے نفس کو ان بعاد کے انجام دینے پر تیار کرتا ہے حتیٰ کہ وہ اس کی عادت اور فطرت ثانیہ بن جاتی اور ان میں انقطاع اور توقف نہیں ہوتا اس طرح اس کے نفس اور شعور کو شعور اس طرح اس کے نفس اور شعور و احساس میں رقت پیدا ہو جاتی ہے اس کے حواس بیدار ہو جاتے ہیں اور وہ بیشتر اوقات بیدار ہوشیار کھلے چھپے الگ تعالی کا دھیان رکھنے والا اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اللہ کی خشیت کا استحدار رکھنے والا ہوتا ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا حق سے نہیں ہٹتا اور سیدھے رستے سے انحراف نہیں کرتا اب دیکھیے یہاں پر ایک اہم بات جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہاں پر کہ ان عبادات کا روح پر اثر کب ہوتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھا ہے قرآن کی تلاوت کی ہے کو ذکر کیا ہے تو انہیں آپ کی انہیں باتوں کا روح پر اثر کب ہوگا ہاں وہ یہ سی بات کی طرف اشارہ کریں کہ جب آپ ان چیزوں کو پورے دل جمی کے ساتھ دل دماغ کو حاضر کر کے کریں گے نا اور اللہ تعالی کی رضا کے لیے کریں گے مقصد اللہ کی رضا بھی ہو تو دنیا کے اغراض و مقاصد نمود و نمائش نہ ہو اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو اور دوسرا اس عبادت کو کرتے ہوئے دل دماغ حاضر ہو قرآن پڑھ رہے ہیں تدبر ہے قرآن کے الفاظ پر غور ہے فکر ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں مجھے کیا مل رہا ہے اس سے نماز پڑھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کچھ بھی کرتے ہوئے ان چیزوں کو پورے دل کے ان کے دل کے جاگتے ہوئے مغذ بیداری مغذ جس کو کہتے ہیں اس انداز سے کیا جا رہا ہے تو تب جا کر انہیں باتوں کا پھر روح پر اثر ہوتا ہے اور آج ہمیں اگر یہ باتوں کا روح پر اثر نہیں ہے پانچ وقت کا نمازی ہے بالکل پہلی صف میں کھڑا ہو کر بعض جماعت نماز پڑھتا ہے کوئی پہلی قد بھی نہیں چھوڑتی کبھی اس کے تقبیر, تقبیر تحریمہ بھی چھوڑتی لیکن پھر بھی جھوٹ دھوکے فراڈ ہر طرح کے کام چل رہے ہیں اس لیے کہ وہ اصل میں صرف ایک عادت پوری کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے صرف ایک عادت کی حد تک عبادت کے حادث نہیں رمضان آیا صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑے رکھا اور کوئی بالکل کھانے کو پینے کے قریب نہیں پھٹکا لیکن اس کے باوجود روزے کا اس کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں اور ایک, ایک عادت پوری کر رہا ہے عبادت نہیں کر رہا آج ہماری اکثر بیشتر یہ عبادتیں جب عادت بن گئی نا تو یہ وجہ ہے کہ ان کا ان کا ہوا, ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے روح کی اصلاح نہیں ہو رہی عبادت بھی آدمی کر رہا ہے پھر بھی طرح طرح کے گناہ طرح طرح کے جرم جرم زیادتیاں لوگوں کے ساتھ اور اس طرح اس ساری چیزیں چل رہی ہیں وجہ صرف یہی ہے کہ وہ اس اس عبادت کے اندر وہ جو خدو خو ہونا چاہیے دل دماغ کو حاضر کر کے اس عبادت کو جو اللہ کے لیے مخلص ہو کر کرنے کا وہ ساری چیزیں اس کے اندر نہیں ہے تو جس وجہ سے اس عبادت کا روح پر اثر نہیں ہوتا اس لیے بار بار قرآن و حدیث میں جس چیز کی طرف تو جو دلائی گئی ہے ہے خدف <قضح لح> الحل منون ہاں کون سے مومن کامیاب ہیں اللہ صلاحت ہاں وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نوازیں خوشب خزو سے دل دماغ کو حاضر کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر انتابود اللہ کا ان کا طرح اس طرح سے عبادت کر کہ جیسے تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو تو جب اس انداز سے عبادت ہوتی ہے تو یہ وہ عبادت ہے کہ جو پھر انسان کے اوپر اثر پیدا کرتی ہے قرآن پڑھنے کی ہو ذکر کی ہو نماز کی ہو روزے کی ہو کس طرح کی کیوں نہ ہو کہ جس عبادت سے پھر انسان کی تربیت ہوتی ہے اس کے اندر اللہ کا اللہ کی خشیت دل میں پیدا ہوتی ہے اللہ کے ساتھ اس کا واقعی صحیح الب پیدا ہوتا ہے بندوں کے ساتھ ظلم جی دھوکے فراڈ اس طرح کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں کس لیے کہ یہاں روح کی تربیت ہوگی، روح کی اصلاح ہوگی۔ اسی بات لیکن جب عبادتیں ایک رسمیں پوری کی جاتی ہیں آتے پوری ہو رہی ہیں اس کا اس, اس وجہ سے روح کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے روح کی غذا اس کو ملی نہیں روح پھر بھی بھوکی کی بھوکی ہے سمجھے نا تو یہ اصل عبادتوں کا اثر نہ ہونا یعنی کہ اگر انسان عبادت کرنے کے باوجود بھی برا ہے برائیاں اس کے اندر ہیں تو اس کا مطلب اس کی عبادتیں صرف ایک وہ خالی شکر صورتیں ہیں ساری خالی صرف ایک رسم و رٹین ہے اس سے ہٹ کر کچھ نہیں <تصف> <تصف> نیک دوست کے ساتھ رہتا ہے اور ایمان کی مجلسوں میں شریک ہوتا ہے یعنی روح کی تربیت کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے عبادت ہے اور واقعی عبادت سے پڑھ کوئی بڑی چیز نہیں ہے لیکن وہ عبادت کہ جو دل دماغ سے حاضر ہو کر غور و فکر تدبر کے ساتھ کی جائے اور دوسری جو روح کی غذا ہے یا روح کی تربیت کے لیے اس کی اصلاح کی جس چیز کی ضرورت ہے وہ اچھے ساتھی نیک لوگ کہ جو آپ کو ہمیشہ نیکی پر ابھارتے رہیں نیکی کی طرف آپ کے رغبت دلاتے رہیں اس کی طرف آپ کو چلانے میں آپ کے معاون ہوں اور گناہوں سے برائیوں سے آپ کو روکتے رہیں کسی کی بات کی بے اس کی بات نہیں کرو فوراً آپ روک دیا سمجھا نا یہ نہیں کہ اس کی باتیں سن کر آگے سے کہک لگایا اور آپ کو خوشی ہوئی بھائی میری بات بڑی لوگوں نے اچھی سمجھی سمجھے نا یہ آپ کے دشمن ہیں یہ دوست نہیں ہیں اچھے دوست نیک لوگ کہ جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے آپ کو نیکی کی طرف رغبت ملے اور آپ کو اچھائی اس طرف آپ کو چلنے میں آپ کے معاون ہوں برائیوں سے آپ کو رکنے والے ہوں ایسے لوگوں کے محفل مجلسیں کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر بھی وہاں پر ہوتا ہوگا کوئی اللہ کی یاد بھی دلائی جاتی ہوگی کو اللہ کا ڈر خوف بھی دلایا جاتا ہوگا تو ایسے لوگوں کی محفل مجلس یہ ہے روح کی یہاں پر تربیت ہوتی ہے اس مقصد کو حاصل کرنے اور اس پر مشقت منزل تک پہنچنے میں مسلمان اپنے نیک دوست سے بھی مدد لیتا ہے جو اس کو حق کی نصیحت کرتا ہے اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور وصیت کرتے ہیں اسی طرح وہ ایمان کی روحانی مجلسوں میں بھی کثرت سے جاتا رہتا ہے یہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور اسلام اور فرد اور خاندان اور معاشرے کی تربیت میں اس کے عظیم اصولوں کے بارے میں گفتگو ہوتی رہتی ہے اور جن میں حاضر ہونے والے لوگ اللہ بزرگ و برتر کی قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں اور کائنات زندگی اور انسان میں اللہ تعالیٰ کے عظیم خلقت اور عجیب و غریب کاریگری کا جائزہ لیتے ہیں چنانچہ ان مجالس میں روح کا تزکیہ ہوتا ہے نفس جلا پاتا ہے قلب کا تصفیہ ہوتا ہے اور انسان کے پورے وجود میں ایمان کی بشاشت سرائیت کر جاتی ہے اب دیکھیے نا یعنی فرض کرو اس مجلس محفل کے اندر آپ کو کیا مل رہا ہے بھرائیے ذرا یعنی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ہم نے اپنی روح کی تربیت کیسے کرنی ہے سمجھے نا آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ ہم اپنے اپنے ایمان کو کیسے بڑھائیں گے آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے چیزیں سن کر باتیں سن کر قرآن کے آتے حدیثیں سن کر سمجھے نا اور اگر فرض کرو اس کی بجائے آپ کسی تھیٹر میں بیٹھے ہوتے کسی تھنمے میں میں ہوتے کسی ایسی جگہ پر ہوتے تو وہاں پر آپ کو کیا آپ کا حل ہوتا ہاں خود ذرا فیصلہ کریے کہ وہاں پر آپ کو کیا ملنا ہوتا ہاں جی کہ روح جو ہے اس کے غلطیں گندگی شیطان کی چیزیں شیطان کا اس پر تسلط ہونا یہ ساری چیزیں اور صابۂ کرام ہی تو کہتے تھے وہ حنزلہ گھر سے باہر نکلے نا کہنے لگے نافا کا کہ حن منافق ہو گیا ابو کو صدیق باہر گلی میں جا رہے تھے کہنے لگے کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو کہ تم منافق ہو گئے کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ جب نبی کے مثلاساں کے پاس ہوتے ہیں اور آپ سے قرآن کی آیتیں سنتے ہیں حدیثیں سنتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جنت اور جہنم کو سامنے دیکھ رہے ہوں حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایمان ایسا مضبوط ہوتا ہے ایسا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ جیسے ہم جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں لیکن اب وہ سیمے تھیٹر میں جاتے تھے کہاں جاتے تھے آپ کے محفل سے اٹھ کر گھر میں آ گھر میں بھی بچے ہیں بچوں کے ساتھ لگ گئے کون کے کسی کے ساتھ کو کھیل مار چھوٹا موٹا اس طرح کا معاملہ دنیا کے کسی کام میں مشہور ہو گئے اب ظاہری بات ہے وہ کیفیت تو نہیں رہے گی پہلی کہ آپ سر کے محفل مجلس میں بیٹھ کر جو ان کو روحانیت مل رہی تھی جو روح کی غذا حاصل ہو رہی تھی ایمان جو بڑھ رہا تھا بلند ہو رہا تھا اب وہ کیفیت نہیں تھی تھے تو ابھی بھی غلط کام میں نہیں ہیں دنیا کے جائز کام میں ہیں گھر کے بی بچوں کے ساتھ جائز ماحول میں ہیں لیکن وہ کیفیت نہیں پہلے والی تو ان کے ہاں یہ کیفیت کا بدل جانا ان کو فکر لاحق ہوئی کریے تو پھر منافقت ہے کہ آدمی کبھی کچھ ہو کبھی کچھ ہو تو جب یہ فکر لاحق ہوئی تو آپ سر کے پاس آئے بکرسدی کرنے گئے بات تو میری بھی آسی ہے تمہاری صرف نہیں میرا بھی یہی حال ہے آپ سرسن کے پاس آیا اور آ کے آپ کو بتایا کہ یہ صورتحال ہے تو آپ نے کہ اگر تم وہی اسی حالت میں رہو جس طرح تم میرے پاس ہوتے ہو تو فشتے تم سے بازاروں میں تم سے مسافے کریں لیکن تل کا سعت ان کبھی یہ ایک وقت ہوتا ہے یہ گھڑی ہوتی ہے کہ میرے پاس جب بیٹھتے ہو قرآن کے آیتیں سنتے ہو تو ایمان بلند ہوتا ہے اور جنت جہنم کو جس سامنے دیکھ رہے اس طرح معلوم ہوتا ہے اور کبھی اپنی دنیا کے کاموں میں جا کے مشہور ہو کے یہ کیفیت بدل جاتی ہے تو یہ کیفیتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں کبھی یہ گھڑی کبھی وہ گھڑی اور منافقوں نے کیا سمجھا کبھی یہ گھڑی کبھی اطلاع سن لو کبھی گانے گانے سن لو کبھی مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ کبھی فکر کہ محفل کبھی سین میں جا بیٹھو کبھی یہ گھڑی کبھی وہ گھڑی منافع نے اس کی وہ تفسیر کی ہے تو خیر بات کر رہے تھے تو یعنی کہ روح کی غذا یہاں سے یہاں سے ملتی ہے اس طرح کے محفل و مجلسوں میں بیٹھ کر کہ جہاں پر آپ کو اللہ کی یاد دلائی جائے اللہ کا ڈر خوف اس کا ہو جنت ذہنم کی باتیں ہوں جہاں پر ایمان کے بڑھنے کے لیے ان چیزوں کا ذکر ہو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلافت کی مشغولیات اور حکومت کی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو الگ کرتے اور ایک آدمی یا دو آدمیوں کا ہاتھ پکڑتے اور فرماتے کم بنا نزدہ ایمانہ آؤ چلیں اپنے ایمان میں اضافہ کریں چنانچہ وہ لوگ اللہ تعالی کا ذکر کرتے سید نہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جو تقوی و صلاح اور حسن عبادت کے اونچے مقام پر تھے وقتاً فوقتاً نفس کا جلا کرنے کی ضرورت محسوس کرتے اور دنیا کی مصروفیات اور زندگی کی ضروریات سے کچھ وقت نکال کر اس میں قلب کو آرام پہنچانے نفس کا جلا کرنے اور روح کا تصفیہ کرنے کے لیے یکسو ہو جاتے اسی طرح سیدنا نہ ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے اگر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے ہوتے تو کہتے اجلسو بنا نبمنس آؤ تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھ کر ایمان میں اضافہ کر لیں مسلمان اپنی روح کو تقویت پہنچانے اپنے نفس کا تزکیہ کرنے اسے ہمیشہ بلندی کی طرف لے جانے اور تنزل کی طرف جانے سے بچانے کے سلسلے میں ذمہ دار اور جواب دیں یعنی ہمیشہ مسلمان کو چاہیے کہ ایسے محفل ماحول ایسے یعنی کہ معاملات قرآن کی اطلاعت عبادت ان چیزوں میں اپنے آپ کو مشہور رکھے کہ جس سے نفس کا تزکیہ ہو ایمان بڑھے روح بلند ہو اور روح کو نیچے جانے سے اس کو اس کی گندگیوں سے اس کو بچانے کے اس کے اس کو ہمیشہ اس چیز کو کوشش کرنا چاہیے ہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ نفس ومََ صواح فلحم ہے فجور ہے و قد افلحمن ذکا ہے و قد خواب من اور نفس انسانی اور ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی یقیناً فلاں پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا دبا دیا اس کو آلودہ کر لیا گناہوں سے کیا اس لیے مسلمان سے جو چیز مطلوب ہے وہ یہ کہ وہ ایسے دوست بنائے اور ایسی مجلسوں میں جائے جن سے اس کے ایمان صلاح تقوی اور بصیرت میں اضافہ ہو اور ہمیشہ برے اور شیطان صرف دوستوں سے بچا رہے اور ایسی بدکاری فحاشی اور معاشیت کی مجلسوں سے دور رہے جن سے نفس ظالم ہو جاتا ہے اور دل میں زنک لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان وصف پر نفس ہے کہ ماہل الدین ہے دہرون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 کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو کہ ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کر اختیار کر لی ہے اور جس کا طریقہ کار افراد و تفرید پر مبنی ہے ہاں یہ حقیقت ہے آپ دیکھو گے آپ کسی دنیا دار لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھو گے دنیا کی باتیں گاڑیوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ تمہارے پاس کون سی گاڑی ہے میرے پاس کون سی گاڑی ہے کون سا ماڈل نہیں آیا ہے یعنی گھنٹوں باہر بیٹھے وہاں پر صرف آپ کو وہی باتیں سنائی دے گی کوئی ایمان کی بات کوئی ہدایت کی بات کو روح کی تربیت کچھ نہیں اچھا کسی دوسری محفل میں جا کے بیٹھو گے کہ جہاں پر فلموں کی سٹوریاں ڈراموں کے اس طرح کی چیزیں کیا خیال ہے وہاں پر بیٹھ کر کیا آپ کو ملے گا سیاست کی باتیں ہاں جی آپ سیاست کی بات ہے سمجھے نا وہ سیاست دانوں کی ٹانگیں کھینچنا ہوں کہ دوسرے ایک دوسرے کو کی, کیا, کیا, کیا, کیا کیا ان کے کھرواڑ چل رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف سمجھا نا تو کیا آپ کو وہاں سے کیا ملے گا اس لیے ایک مسلمان مومن کے وقت بایو اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے کہ اپنے اوقات کو ان بیکار چیزوں کے اندر ضائع کرے چاہے وہ سیاست کے معاملات ہو وہ دنیا کے بیکار قسم کے اس طرح کی چیزیں ہو افسوس کی بات ہے کہ بعض اوقات یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ فاضر قسم کے لوگ حتیٰ کہ دین سے منسوب لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں تو باتیں کیا ہو رہی ہیں گاڑیوں کی باتیں کوئی اور موبائلوں کی باتیں کوئی اس طرح کی چیزوں کی باتیں اگر عورتیں ہیں تو ماشاءاللہ ان کے ہاں زیورات اور کپڑے اور اس طرح کی چیزیں یعنی کہ کیا ہم اس, اس چیز میں پیدا ہوئے زندگی یعنی کا مقصد یہ ہے صحابہ کرام کی محفل مجلس دیکھا کرو کرودا اٹھا کر دیکھیں تاریخ پڑھ کر دیکھیں کہ ان کی محفل مجلسوں میں کیا باتیں ہوتی تھیں ان کی مجلس و محفلوں میں کیا ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بات چیت چلتی تھی تو یہ ہے اصل مقصد تو سر اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھو کہ جن کا صبح و شام اللہ کو پکارنا اللہ کا دین دین کی فکر دین کو سمجھ بوجھ ان چیزوں پر ان کا معاملہ ہو اور ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو تو یہ زینتیاں جو دنیا دار لوگ ہیں بڑی دنیا کے زیب وزین تھے ان کے پاس کہ تیرے پاس کیا ہے میرے پاس کیا ہے ایک دوسرے پر فخر تو تکبر اور پھر وہاں پر بیٹھ کر کیا ہوگا من اغفل نا کل بہ کہ جن کے دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کیے ہوئے دنیا میں پڑے ہوئے ہیں اس لیے بھائیوں ضرورت ہے ہم کو واقعی ہی ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ایسی محفل مجلسوں میں اپنے آپ کو لگانے کی کہ جہاں پر بیٹھ کر واقعی ایمان تازہ ہو پہلے ہی ہم جس ماحول دنیا کے جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں ہر طرف دنیا ہی دنیا, ہی دنیا ہر طرف مادہ پرسی ہی, ہی ہر طرف بدکاری بے حیائی ہی اگر مزید اس سے بڑھ کر کوئی ایسی محفل نہ ملے کہ جہاں پر ایمان کی کوئی تربیت ہو تو پھر حال کیا ہوگا اسے بڑی اشد ضرورت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں آج کے دور میں خاص طور پر ایک مسلمان کو اس طرح کی محفلیں کے جہاں پر اللہ کے دین قرآن و سنت کو سیکھا سکھایا جاتا ہو ایمان کے بڑھنے کی باتیں ہوتی ہوں ایمان کی تربیت کی باتیں ہوتی ہیں ایسی محفلوں کو بیٹھیں کی ان مجلسوں کو تلاش کرنے کی چاہے اگر زیادہ نہیں تو ہفتے میں ایک دن ہی مجلس ہم کہتے ہیں تو اس لیے ضرورت ہے ہم کو اپنا یعنی کہ اس وقت نکال کر اس طرح کی تاکہ کم از کم اس دنیا کی مادہ پرستیوں کے اندر سے نکل کر اور دنیا کے بدکاریوں بے بےحجوں کے ماحول سے نکل کر ہم اپنے اصل مقصد کو جانیں کے وہ کیا ہے بارک اللہ